شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کے فضائل کو بیان کرنے کے حوالے سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں قرآن مجید فرقان حبیب میں حضرت سیدنا نو علاء نبینہ علیہ السلاط اسلام کی جو قوم ہے اس کا یہ اعتراض ذکر کیا گیا کہ انہوں نے نوح علیہ السلاط اسلام کی شان میں یوں کہا سی بولا علی مبین بے شک ہم تمہیں کھلا گمراہ سمجھتے ہیں یعنی نوح علیہ السلام کے اوپر انہوں نے یہ اعتراض کیا اور یہ تانا کیا کہ ہم آپ کو کھلی گمراہی کے اندر سمجھتے ہیں تو نوح علیہ السلام نے بڑا خوبصورت ان کو جواب دیا اور فرمایا کہ یا قومی بی رسول من رب اے میری قوم مجھے میرے ساتھ گمراہی کا کیا تعلق مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے ہاں میں تو رسول ہوں جو, اس کا جو تمام عالمین کا رب ہے جو گفتگو میں کر رہا ہوں جو باتیں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ عالمین کے پروردگار کا رسول ہی کر سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا یہ اعتراض قوم کی طرف سے ہوا اور جواب خود سعید الحت اسلام نے ان کو دیا اسی طرح کا اعتراض حضرت سیدنا الحد علا نبینا و علیہ سلاۃ اسلام پر ان کی قوم یعنی قوم آد نہیں کیا انہوں نے یوں کہا کہ ان نہ یقینا ہم تمہیں حماقت کے اندر بے وقوفی کے اندر خیال کرتے ہیں اور ہمارے گمان میں تم بے شک جھوٹے ہو یہ انہوں نے حضرت سیدنا حود علی نبینا و علیہ السلام کو تانہ کیا آپ پر اعتراض کیا سیدنا حود علی نبینا و علیہ السلام نے بھی نوح علیہ السلام کی طرح جواب دیا کہ یا قومی لئیس بی صفاحت ولیکنی رسولم من رب العالمین کہ اے میری قوم مجھے بے وقوفی سے چاہت تعلق میں تو عالمین کے کا۔ رسول ہوں جو باتیں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ باتیں ایسی ہیں کہ جس پر جو غور کرے گا اس کو سمجھ آتا چلا جائے گا اور بے وقوفی سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے حود علیہ السلاط نے بھی اپنا جواب خود ہی دیا اور بہترین جواب دیا اسی طرح حضرت سیدر شعیب نبینا و علیہ السلاط السلام پر جب اہل مدین نے اعتراض کیا اور یوں کہا کہ انیفا کا یعنی ہم تمہیں کمزور دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان تم کمزور ہو اگر تمہارے ساتھ کی کچھ لوگ نہ ہوتے تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار کے نوز ہلاک کر دیتے اور تم ہمارے نزدیک کوئی عزت والے نہیں ہو یہ شعیب علیہ نبی نب علیہ السلاۃ اسلام سے اہل مدین نے کہا تو جواب میں حضرت سیدنا شعیب علیہ السلاۃ اسلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور فرمائے کہ یا قومی ارہتی اعزو علیکم من یعنی اے میری قوم میرا جو قبیلہ ہے یہ چند افراد جو میرے ساتھ ہیں یہ تمہارے نزدیک اللہ تبارک و سے زیادہ قوت والے ہیں میں اللہ تبارک و کا رسول ہوں میں اللہ تبارک و کی طرف سے اس کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں تو تم اللہ تبارک و کی قوت سے نہیں ڈر رہے یہ چند افراد سے تم ڈر رہے ہو اور اللہ تبارک و کے معاملے کو تم نے پیٹ پیچھے ڈالا ہوا ہے یہ شعیب اعلیٰ نبی نبینہ سلاط اسلام نے اپنے اوپر ہونے والے اعتراض کا جواب دیا یوں موسیٰ علی و علیہ السلات اسلام پر جب فرآن نے تو اے موسا تم پر جادو ہوا ہے فرمایا تو خوب جانتا ہے کہ یہ جو نشانیاں ہیں اس کو زمین و آسمان کے رب نے ہی آنکھیں کھولنے کے لیے اتارا ہے اور میرا یقین ہے کہ تُو اے فرعون حلاق ہونے والا ہے موسا علیہ الصلاح اسلام نے بھی اپنے اوپر ہونے والے اعتراض کا جواب دیا اور خوب جواب دیا لیکن اب آئیے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف کہ قرآن میں جہاں جہاں انبیاء کرام رام علیہم السلام کے اعتراضات انبیاء کرام علیہ السلام پر ہونے والے اعتراض کا تذکرہ کیا گیا وہی جواب ذکر کیے گئے لیکن یہ جواب سارے کے سارے انبیاء کرام رام علیہم السلام کے اپنی طرف سے تھے جو اپنے مقام پر بڑے آلہ تھے لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ جب کفار مکہ نے مشرقین مکہ نے منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کیے آپ کو تنگ کرنے والے باتیں کی تو پھر جواب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا بلکہ رب العزت وعلا نے اس کا جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینے کی زحمت نہیں کرنا پڑی خود حضور علیہ السلاط اسلام جواب نہیں دے رہے حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی ہوئے علم کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی ہوئی کی وجہ سے آپ علیہ ان کفار مکہ کو مشرقین مکہ کو منافقین کو ایسا جواب دے سکتے تھے کہ وہ بالکل خاموش ہو جاتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اور واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالی نے خود اس کا جواب ارشاد فرمایا مثلا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ و دھا نازل فرمائی امام اہر سنت نے بہت ساری مثالیں دی ہیں میں اس میں سے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ودا یہ بڑی مشہور صورت ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی شان و عظمت پر مشتمل ایک زبردست صورت ہے کہ اول سے آخر تک بالکل واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے مقام و مرتبے کو ایسا ظاہر فرمایا ہے کہ جو اس کو پڑھے جو اس کو سنے اس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر سینکڑوں یہ صورت اس وقت نازل ہوئی کہ جب کچھ دنوں تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم پر وہی نازل نہیں ہوئی اللہ نے وہی نازل نہیں کی تو اس پر کفار مکہ نے مشرقین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تنگ کیا آپ علیہ السلاۃ والسلام کو ازیت پہنچائی اس طرح وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور ناپسند کیا دشمن جانا دشمن بنایا یہ انہوں نے کہے کہ اللہ تبارک پاتا نے وحی چھوڑ دی تو اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا بہترین جواب دے سکتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کا جواب انشار فرمایا چنانچہ صورت نازل ہوئی وَالدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا دُحا کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے وہ گھیری ہو جائے آیت کا معنی یہ ہے کہ دُحا یعنی چاس کے وقت کی قسم اور وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا رات کی قسم جب وہ چھا جائے یعنی دن خوب روشن ہو رہا ہے خوب چمک رہا ہے۔ اس وقت کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ یاد فرما رہا ہے اور دوسرا ول ادا سجا ایک اس کا مانا کہ رات کی قسم جب وہ خوب گہری ہو جائے کہ یہ دونوں اللہ تبارک و کی بہت بڑی بڑی نعمتیں دن بھی اللہ کی نعمت ہے رات بھی اللہ تبارک و کی بہت بڑی نعمت ہے ان دونوں کی قسم یاد فرمائی پھر اس کے بعد جواب قسم آیا کہ یہ قسم کیوں یاد فرمائی ہے وہ جواب دیا لیکن اس سے پہلے ری سجا کا ایک معنی کہ ان قفار مکہ نے یوں کہا کہ اپ کو اپ کے ربنے نے چھوڑ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ناپسند کیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ودھہ واللئیذ اذا سجہ دوہا کی قسم اور رات کی قسم جب وہ گھری ہو جائے دوہا کا ایک معنی علماء نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کا چہرہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا ہے کہ دہا کا معنی ہے حضور علیہ وسلط کا مبارک چہرہ کہ جس طرح دن سورج روشن ہوتا ہے تو ہر جگہ روشنی پھیل جاتی ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے کہ جب یہ سورج کے سامنے آتا ہے تو سورج کی روشنی اس کے سامنے مغلوب ہو جاتی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاتے ہیں چاہتے ہیں تو اس جگہ کو روشن کر دیتے ہیں تو آپ علیہ السلط اسلام کے چہرہ انور کی اللہ تبارک قسم یاد فرمائی اور سجا اس سے مراد آپ کے گیسو ہیں جو آپ کے چمکدار چہرے پر آتے ہیں تو جس طرح رات سیاہ ہو جاتی ہے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گیسو یہ سیاح تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گیسو وہ ہیں کہ جس طرح رات لوگوں کے ایوب کو چھپا لیتی ہے یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گناہ گار امتوں کے عیبوں کو چھپانے والے ہیں یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زلفے وہ ہیں کہ جن کے سکے میں ان کی امت کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا ان کو چھپا دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چیر انور کی قسم یاد فرمائی حضور علیہ کے ظلفوں کی قسم یاد فرمائی اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ودا کا ربو کا وما کلا اے محبوب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی ناپسند کیا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ تیرے چہرے کی قسم یہ قرآن کا اصول اور قائدہ اور ضابطہ ہے کہ جہاں قرآن کسی کی قسم یاد کرتا ہے اللہ تبارک و کسی کی قسم یاد فرماتا ہے تو وہاں اکثر ہی قائدہ یہ ہے کہ اس شے کی اس چیز کی عظمت اور اہمیت اللہ تبارک و لوگوں کے سامنے ظاہر فرماتا ہے کہ یہ چیز بڑی اہمیت والی ہے بڑی عظمت والی ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کو یاد فرما رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دفاع کرنے سے پہلے آپ علیہ السلاط اسلام کا جواب دینے سے پہلے اللہ تبارک وطالیہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم یاد فرمائی کہ آپ کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چہرے کی قسم یاد فرماتا ہے اللہ تبارک و آپ کے زلفوں کی قسم یاد فرماتا ہے اور پھر فرمایا ماں ودا کر ربو کا آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ ہی ناپسند کیا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا اس کے بعد مزید فرمایا کہ بدل اخرۃ خیر لک من الاولا نا پسند تو اسے کیا جاتا ہے کہ جو پہلے اچھا ہو پھر وہ برا ہو جائے وہ حراب ہو جائے جب وہ کوئی ترقی نہ کرتا ہو ایک ہی جگہ پہ ٹک کے گیا ہو تو اس کو کبھی نا پسند کر لیا جاتا ہے اے محبوب آپ کی ذات تو وہ ہے کہ جو ابھی بھی پسندیدہ ترین ہستی ہے جس کا مقام و مرتبہ مخلوق میں سب سے بڑھ کر ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ فرمایا کہ بدل اخرۃ خیر لک من الاولا آپ اپنے اسی مقام پر ٹھہرے ہوئے نہیں بلکہ آپ کی آنے والی ہر گھڑی یہ پہلی گھڑی سے بہتر ہے یعنی آپ کا مقام اور مرتبہ یہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے تو آپ کو ناپسند کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ آپ علیہ السلاط اسلام سورت کے اندر سیرت کے اندر مقام کے اندر مرتبہ کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو آپ علیہ السلاط اسلام کو ناپسند کیسے کیا جا سکتا ہے آپ کا مرتبہ آپ کا مقام تو اللہ تبارک و کی بارگاہ میں یہ ہے کہ ربر گا کہ آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ علیہ الصلاط اسلام راضی ہو جائیں گے یعنی اللہ تبارک تعالی حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رہا ہے اور اس کا نتیجہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ آپ علیہ السلاط اسلام راضی ہو جائیں جب ہستی ایسی ہو مقام ایسا ہو تو پھر اس کو ناپسند کرنے کا اس کو چھوڑنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو کفار نے اعتراض کیا مشرقین نے اعتراض کیا آپ نے دیکھا کہ اللہ تبارک وطر نے کیسا ان کو جواب دیا کہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب باقی نہ رہا یہ ایک سورت کا کچھ حصہ میں نے بیان کیا ورنہ آپ آخر تک پڑھتے ہوئے چلے آئیں اس سورت کو تو یہ پوری کی پوری ترتیب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو بیان کریے نبی کریم صلی اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم کو کفار نے یوں تانو تشنی کی اے وہ جن پر قرآن اترا بے شک تم مجنون ہو یہاں کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم پر یہ طن کیا یہ عذیت پہنچائی کہ آپ علیہ السلاط اسلام کو انہوں نے مجنون کہا یعنی دیوانہ کہا جس کو ہمارے عرف میں پاگل کہا جاتا ہے من ذالب انہوں نے یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے لیے استعمال کیے اب حضور علیہ السلاۃ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت سے حضور علیہ اللہ تبارک و دی کے دیے علم سے چاہتے تو اس کا بہترین جواب عطا فرماتے کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو میری ساری زندگی تم نے دیکھی اب بھی میری باتیں تم سن رہے ہو میرے معاملات کو دیکھ رہے ہو کیا کوئی مجنون کوئی دیوانہ اس طرح کی گفتگو کر سکتا ہے میری گفتگو تو وہ گفتگو ہے کہ عالم کے اندر کوئی عقلمد ایسی گفتگو کر کے تو دکھائے تمام کے تمام اوکلا ایک جگہ جمع ہو جائے تو ایسے پھول ایسی نصیحت کی باتیں کوئی بتا کر تو دکھائے آپ علیہ السلاق اسلام اچھے انداز میں ان کو جواب دے سکتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے خود جواب دیا جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت آپ علیہ السلط اسلام کی توقیر آپ علیہ السلط اسلام کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کیا ہے یہ مزید ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے شور قلم کی ابتدائی آئے نازل فرمائی فرمایا نون والقلم وما یس پورون یہاں پہ بھی وہی انداز ہے نون اور قلم کی قسم اور فرشتے جو لکھتے ہیں اس کی قسم قلم کی قسم فرشتے جو لکھتے ہیں اس کی قسم یہ قسم یاد فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مَا کہ آپ اپنے رب کی نعمت کے سبب مجنون نہیں ہیں آپ دیوانے نہیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دفاع فرما رہا ہے آپ کی طرف سے اس بات کو بیان فرما رہا ہے اور بیان فرمانے سے پہلے یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی قسم یاد فرما رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ ظاہر ہوتا ہے پھر یہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالی نے وَإنَّ لَكَلَ عَجْرًا اور بے شک آپ کے لیے تو ایک ایسا اجر ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والا ہی نہیں ہے کہ آپ ان کی باتوں پہ صبر کر رہے ہیں آپ ان کی باتوں پر علم کا مظاہرہ کر رہے ہیں مجنون تو وہ ہوتا ہے کہ جو چلتی ہوا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے اس کو اگر کوئی برا بھلا کہے وہ اس سے الجھ جاتا ہے لیکن آپ کی ذات تو وہ ہے کہ ان کی اتنی تکلیفوں کے اوپر بھی صبر کر رہی ہے تو آپ کہاں سے مجمون ہو سکتے ہیں تو حضور ارلاط اسلام کا یہاں پر بھی دفاع اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور مقامات ہیں وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کریں گے اور اسی سینس کے اندر ہم سورت القوثر کی دشان شان ہے کہ سورت القصر کیوں ناز ہوئی